فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعب الفحا ایک سو گیارہ حدیث نمبر تین ہزار پینتیس تھری زیرو تھری فائیو جو مجھ پر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اور روزے جمعہ سو بار یعنی ہنڈریڈ ٹائمز درو شریف پڑھے اللہ پاک اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر آخرت کی ہوتی ہے دنیا کی درود پار پڑھنے سے دنیا کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں اور آخرت کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و وبارک وسلم چینل کے ناظرین قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں ان کی قبر تود نظر کشادہ کر دی جائے گی جنتی کھڑکی کھول دی جائے گی ان کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا ان کے لیے جنتی بچھونا لایا جائے گا اور جو کافر ہیں یا فاجر ہیں گناہ بری زندگی گزارنے والے ہیں دن رات اللہ تع اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے ہیں استغفر اللہ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ ماں باپ کا پتہ ہے نہ اولاد کی تربیت کا احساس ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ذکر و درود کی توفیق ہے استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اللہ کی پناہ تو قبر جہنم کے گڑھے میں تبدیل ہو سکتی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھل سکتی ہے اور جس سے رب تعالی ناراض ہوگا عالم میں میں قبر میں اس کے کفن کو جہنم کے کفن سے آگ کے کفن سے بدل دیا جائے گا اور آگ کا بچھونا اس کے لیے بچھ جائے گا اللہ کی پناہ اور جو قرآن پاک پڑنے والا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے سبحان اللہ اس پر کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں سنیے حضرت سئینا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی رات کو عبادت کرے تو بلند آواز سے تلاوت قرآن کرے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے فرماتے ہیں اس سے شیطان اور شریر جنات بھاگ جاتے ہیں گھر اور فضاؤں میں رہنے والے فیشتے ملائکہ اس تلاوت کو بغور سنتے ہیں جب یہ رات گزرنے لگتی ہے تو آنے والی رات کو وسیعت کرتی ہے اس بندے کو اس کے وقت پر جگا دینا اس کے لیے آسان ہو جانا پھر جب اس عبادت گزار مسلمان کا انتقال ہوتا ہے لوگ اسے غسل دے رہے ہیں تو قرآن اس کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جب لوگ اس کے غسل سے غسل میت سے فارغ ہوتے ہیں تو قرآن کریم اس کے کفن کے نیچے سینے کے پاس آ جاتا ہے پھر جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں تو قرآن کریم نکل کر بندے اور منکر اور نکیر جو قبر کے ممتح فرشتے ان کے درمیان آ جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں ہمارے درمیان سے ہٹ جا ہم اس سے کچھ پوچھ, پوچھ کچھ کر لیں قرآن کریم کہتا ہے اللہ پاک کی قسم میں اس سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک اسے داخلے جنت نہ کروا لو ہاں اگر تمہیں کچھ حکم دیا گیا تو پورا کرو پھر قرآن بندے کی طرح متوجہ ہوتا ہے کہتا کیا تو مجھے جانتا ہے بندہ کہتا نہیں قرآن پاک کہتا میں قرآن ہوں میں نے ہی تجھے رات میں جگایا دن میں پیاسا رکھا تجھے تیری آن کان وغیرہ کی شہوت یعنی بری خواہش پوری کرنے سے میں روکتا تھا اب تو مجھے اپنے دوستوں میں سچا دوست پائے گا بھائیوں میں سچا بھائی پائے گا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ منکر نکیر کے سوالات کے بعد منکر نکیر کے بعد تجھ پر کوئی غم نہیں کوئی رنج نہیں چنانچہ منکر نکیر وہاں سے چلے جاتے ہیں قبر سنگھ قرآن پاک اللہ کی بارگاہ کی طرف بلند ہوتا ہے اور بندے کے لیے چادر اور بچھونے کا سوال کرتا ہے رب تعلی اس بندے کے لیے جنتی قندیل جنتی چادر جنتی بچھونے اور جنتی خوشبو کا حکم جاری فرماتا ہے آسمان دنیا کے ایک ہزار مقرر رشتے ان سب چیزوں کو اٹھاتے ہیں قرآن کریم ان سب سے پہلے بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بعد کسی قسم کی وحشت تو نہیں ہوئی میں تیرے پاس سے اللہ پاک کی بارگاہ میں تیرے لیے چادر بچھونے اور روشنی کا سوال کرنے گیا تھا ان قریب یہ چیزیں تجھے مل جائیں گی اتنے میں فرشتے وہ تمام چیزیں اٹھائے قبر میں داخل ہوتے ہیں بچھونا بچھاتے ہیں چادر اس کے قدموں کی جانب خوشبو سینے کے پاس رکھ کر بندے کو دائیں کروٹ پر لٹاتے ہیں خود آسمان کی طرف بلند ہو جاتے ہیں بندہ انہیں مسلسل دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ آسمان میں داخل ہو جاتے ہیں قرآن پاک قبر میں قبلے کی جانب چلا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالی جتنا چاہے اس کی کس کی جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے مسلمان کی قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے وسیع فرما دیتا ہے اور حضرت سین ابو معاویہ رضی اللہ تعالی کی کتاب میں ہے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 اور اگر اس کے گھر والوں میں سے کوئی برائی میں مبتلا ہو تو صبح و شام گھر آ کر اس پر روتا ہے اور یہ سلسلہ سور پھوکے جانے تک جاری رہے گا تو سچا دوست کون قرآن سچا بھائی کون قرآن ہم نے فلاں کو دوست بنا لیا فلاں کو دوست بنا لیا مال کی وجہ سے شہرت کی وجہ سے یا شکل و صورت کی وجہ سے یا جو بھی معاملات اس کی بنا پر اچھی وجہ سے تو دوست بنانا چاہیے بری وجہ سے نہیں بنانا چاہیے اچھا دوست وہ اچھائی کی طرف لائے گا برا دوست برائی کی طرف لائے گا تو قرآن کو دوست بنائے قرآن کی تلاوت کریں جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا اس کی برکتیں ہوں گی سکون قلب حاصل ہوگا اور حسلے میت جب ہمیں دیا جا رہا ہوگا قرآن اس وقت بھی کام آئے گا جب قبر میں ہمیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا قرآن کریم اس وقت بھی ہماری مدد کرے گا جب نقیرین اجنبی اور وحشت ناگ فرشتے دیکھ دیکھ جتنی بڑی آنکھیں لیے اور بیل کے سینگ جتنے بڑے بڑے دانت لیے لمبے لمبے بال اور دانتوں سے زمین کو قبر کی زمین کو چیرتے ہوئے ہماری قبر میں آئیں گے قرآنِ کریم اس وقت بھی کام آئے گا اور قرآن پاک ہمارے لیے قبر میں راحت کا سبب بنے گا جنتی قندیل جنتی چادر جنتی بچھونے اور جنتی خوشبو کا سامان کرے گا اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے قرآن کی تلاوت کا شرف عطا فرما دے حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آدمی کی قبر میں عذاب آتا ہے قبر کے اندر ثواب بھی ہوتا ہے عذاب بھی ہوتا ہے راحت بھی ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے اور اللہ تعالی جس سے راضی ہوتا ہے اس کو قبر میں راحت ہوتی ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں اس کی قبر جنت کے باغ میں تبدیل کر دی جاتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول وج و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں اس کی قبر کو جہنم کے گڑے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو عذاب جب آدمی کی قبر میں آتا ہے سر کی طرف سے آتا ہے تو عذاب کو تلاوت قرآن بھگا دیتا ہے جب عذاب ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو صدقہ اس کو روک دیتا ہے صدقہ کیا ہے اللہ کے راہ میں کچھ دینا زکات دینا بھی صدقہ ہے ماں باپ پر مال خرچ کریں یہ بھی صدقہ ہے آپ عشر دیں یہ بھی صدقہ ہے زمین کی فصل کی جو پیداوار ہے اس کی زکا آپ فطرہ دیں یہ بھی صدقہ ہے آپ اپنے اولاد پر اچھی نیت کے ساتھ خرچ کریں یہ بھی صدقہ ہے مسجد کی تعمیر پر خرچ کریں یہ بھی صدقہ ہے آپ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے مدنی اقتدار دیں یہ بھی صدقہ ہے جامع المدینہ کے لیے مدرسۃ المدینہ کے لیے یہ بھی صدقہ ہے دعوت اسلامی کے مم بیش ایک سو چار جات جو چل رہے ہیں ان کے اخراجات میں آپ حصہ لیں یہ بھی صدقہ ہے بہت سی قسمیں صدقے کی تو جب عذاب ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو صدقہ اس کو روک دیتا ہے اور جب عذاب قدموں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چلنا عذاب کو دور کر دیتا ہے اور صبر جو ہے صبر ایک نیکی ہے صبر جو ہے ایک کنارے پر موجود ہوتا ہے قبر کے اندر اور کہتا ہے اگر میں کہیں سے عذاب کے آگے بڑھنے کی جگہ دیکھوں گا تو سامنے آ جاؤں گا دیکھا قبر کے اندر نیک اعمال کام آتے ہیں قبر میں تلاوت قرآن یہ نیک عمل کام آتا ہے صدقہ کام آتا ہے مسجد کی طرف چلنا کام آتا ہے اور اگر یہ قدم سینما گھر کی طرف اٹھے اگر یہ قدم بلیرڈ کلب کی طرف اٹھے نیٹ کیفے کی طرف اٹھے بری دوستوں کی طرف اٹھے جوئے کے اڈوں کی طرف اٹھے بدکاری کے اڈوں کی طرف اٹھے برے دوستوں کی طرف اٹھے بری محفلوں کی طرف اٹھے تو یہ قدم جو ہیں یہ ان سے عذاب کیسے دور ہوگا مسجد کی طرف چلنا فجر ظہر عصر، مغرب عشاء، جمعہ عیدین وغیرہ وغیرہ اس کے لیے مسجد کی طرف چلنا یہ قبر سے عذاب کو دور کرے گا اور اگر ہم صابر ہیں نام کے نہیں واقعی صبر کرنے والے تو انشاءاللہ یہ صبر اگر عذاب کہیں سے نہیں رکے گا تو پھر اس کو روکے گا اعمال صالحہ اس کی طرف سے دفاع کرتے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو جیسے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف سے دفاع کرتا ہے اولاد کی طرف سے دفاع کرتا ہے گھر والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے نیک بندے کو ایمان والے کو اچھے کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے حج کرنے والے کو روزہ رکھنے والے کو ذکر کرنے والے کو نماز پڑھنے والے کو دعا کرنے والے کو تلاوت کرنے والے کو کہا جاتا ہے اللہ پاک تیری آرام میں برکت دے سو جا تیرے بھائی اور تیرے دوست یعنی اچھے امال بہت ہی خوب ہیں کیسی اچھی بات کسی نے کہی نصیحت کی نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل میں کام آنا ہے ماں باپ بہن بھائی دوست یار منصب دولت شہرت عزت بلڈنگ یہ کھیت باغات پراپرٹیاں ہماری شاپ قبر میں کام آئے گی نہیں اعمال کام آئیں گے حج کام آئے گا روزہ کام آئے گا اللہ کی رحمت کام آئے گی ایمان والوں کو ذکر کام آئے گا نماز کام آئے گی تلاوت کام آئے گی اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے حضرت سئینا سابط بنانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بہت اللہ کے نیک بندے تھے بہت تلاوت کیا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے جب کوئی نیک شخص انتقال کرتا ہے اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ٹھنڈی آنکھ کے لیے خوشی خوشی سو جا اللہ پاک اس سے راضی ہو پھر اس کی قبر تحد نگاہ وسی کر دی جاتی ہے اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے وہ جنت کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے کون ایمان والا اچھے اعمال کرنے والا قبر میں جنت کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے جنت کی ہوا محسوس کرتا ہے اور اس کے نیک اعمال نماز روزہ بھلائی وغیرہ اسے گھیر لیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تجھے قیام میں کھڑا رکھا ہم نے تجھے پیاسا رکھا ہم نے تجھے راتوں کو جگائے رکھا بس آج ہم ویسے ہیں جیسے تجھے پسند ہو ہم تیرے جنتی ٹھکانے میں پہنچنے تک تیرے غم ہوسار ہیں اچھے امال قبر میں جنت کا باغ بنا دیتے ہیں اچھے اعمال جنت میں پہنچا دیتے ہیں رب کی رضا کا باعث بنتے ہیں برے اعمال دنیا میں پریشانی رسوائی کا سبب بنتے ہیں قبر میں وحشت اور عذاب کا سبب بنیں گے قیامت میں گھبراہٹ کا سبب بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا تو جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے امین صلی اللہ تعالی علیہ